أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده ذكريا إذ نادى ربه لباء خفيا سیوا ونم اکم بھی تو آج سولہ پارے کی تلاوت کی گئی جس میں دو مکمل سورتیں ہیں ایک سورہ مریم ہے اور دوسری سورہ تہا ہے سورہ مریم کے اندر اللہ تعالی نے خلاف عادت دو باتیں ذکر فرمائی ہے ایک حضرت زکریہ علیہ حصلات وسلام کے لیے بڑھاپے کے اندر اولاد کا مل جانا عموماً جس عمر میں اولاد نہیں ہوا کرتی اور اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہو جانا خلاف عادت یہ دو چیزیں ثابت ہے لیکن اللہ تعالی اس صورت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی انسان سے خلاف عادت کوئی کام نظر آ جائے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ انسان خدائی صفات کا حامل ہے یا وہ انسان خدائی صفات والا بن جاتا ہے انسان بہرحال انسان ہے اور انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندی ہے اور ہر انسان اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے حضرت زکریہ علیہ سلاد وسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں اولاد عطا کر دی اور انہوں نے اللہ تعالی سے ہی دعا کی تھی حضرت مریم رضی اللہ تعالی کو اللہ تعالی نے بغیر شوہر کے بیٹا عطا کیا وہ اللہ تعالی کی عبادت کرنے والی ایک نیک ولیہ خاتون تھی پاک دامن اور عفیف خاتون تھی اور وہ خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی اللہ تعالی کی اطاعت کرتی تھی لہذا کسی انسان سے اگر کوئی ایسی بات ثابت ہو جائے جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی تو یہ اس کی ولایت کی نشانی ہو سکتی ہے اس کے پارسا ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے اس کی متقی ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے اللہ کا محبوب بندہ یا اللہ کی نیک بندی ہو سکتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا بن گئے جیسے کہ عیسائیوں کو مغالطہ لگ گیا اور انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو تین خدا میں سے ایک خدا سمجھ لی کہ جی ایک معبود مریم ہے ایک معبود محبود علیہ السلام ہے ایک معبود اللہ تعالی ہے یہ تین مل کر الہ بنتے ہیں انہیں یہ مغالطہ اس لیے ہوا کہ حضرت مریم کے یہاں بغیر شوہر کے اولاد پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حضرت مریم کی طرف ایک معجزہ تھا ایک کرامت تھی لیکن اصل تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے حضرت مریم تو خود اس موقع پر پریشان ہے اور وہ کہہ رہی ہے یا لئی تنی مت قبل کاش, اس دن سے پہلے میں مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان بھی نہیں ہوتا میں کیسے لوگوں کا سامنا کروں گی میں لوگوں کو کیسے ملوں گی کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی بیٹا پیدا ہو گیا شادی کی نہیں ہے یہ کیسے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہو اور یہ اللہ تعالی کی قدرت کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں بغیر شوہر کے بھی دے سکتا ہوں اور ایسی کیا بات ہے ادھر دیکھے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا اگر یہ رب ہونے کی اور معبود ہونے کی نشانی ہے تو عیسائیوں کو چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرے اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر آدم علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے آدم علیہ السلام بڑے بیٹے ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے بیٹے ہو گئے بچے دو ہی اچھے اصول بالکل بہترین ہو جائے وہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پھر ماں ہے بغیر باپ کے آدم علیہ السلام بغیر ماں بغیر باپ کے لیکن ان کو نہیں کہتے اللہ کا بیٹا تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بساں اوقات کسی انسان سے عادت سے ہٹ کر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے وہ اس کے ولایت کی دلیل ہو سکتی ہے اس کے نیک ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے لیکن اس کے معبود ہونے کی اور اس کے رب ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی دیکھو یہاں حضرت مریم رضی اللہ عنہ اللہ سے مانگتی ہے حضرتی صحیح السلام خود کے انی امنی عبداللہ علیہ سلام کیا کہہ رہے انی آبت اللہ میں اللہ کا بندہ تو اس لیے اللہ تعالی یہاں پر اس عقیدے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کبھی اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہو سکتا اللہ تعالی فرما دیں کہ دیکھو خلاف عادت آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب سب سے مخالفت ہوئی اور انہیں آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے بن جائے خلاف عادت تو وہاں بھی ہوا کہ آگ جلاتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور اللہ کی رحمت کی شانیں ہیں مختلف لوگوں پر مختلف انداز میں کسی پر اللہ کی رحمت کا کوئی بہانہ آتا ہے اور کسی کے لیے رحمت کا کوئی بہانہ آتا ہے کسی کو کسی طرح نوازتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ہمارے دوست ابراہیم علیہ السلام ان کو ہم نے کیسے بچایا ساری قوم یہاں تک کے والد خاندان برادری سب مخالف ہو گئی قال سلام علیہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام میں جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح حضرت مس علیہ السلام کو دیکھو حضرت مس علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے بحیرۂ قلزم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مس علیہ السلام کو بچا لیا فرعون کو غرف کر دی وہی دریا ہے جو فرعون کو غرق کر رہا ہے اور وہی دریا ہے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دے رہا ہے اگر عادت سے ہٹ کر کوئی چیز اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا شخص معبود بن جاتا ہے یا اللہ کا بیٹا بن جاتا ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے پھر تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بیٹے ہیں معلوم ہو ایسا نہیں ہے یہ اللہ کے نیک بندے تھے یہ اللہ کے رسول تھے یہ اللہ کے دین کی محنت کرنے والے لوگ تھے اللہ کی رحمتیں ان پر متوجہ تھی اللہ قدم قدم پر ان کی مدد فرماتے تھے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی جیسے موس علیہ السلام کی مدد کی آگے اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا خلاف عادت دیکھو اسماعیل علیہ السلام پر چھری پھیری جا رہی ہے اور چھری پھیرتے ہیں گردن کٹ جاتی ہے ادھر گردن نہیں کٹ رہی خلاف عادت ہو رہا ہے اللہ تعالی کا حکم نہیں ہے وہی چھری ہے جو دنیا کے ہر چیز کو کاٹتی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلط وسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چری پھیرتے ہیں وہاں چری جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو کیا ہے یہ سارے اللہ کے رسول تھے یہ سارے اللہ کے نبی تھے یہ سارے اللہ کے دوست تھے تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اگر عادت سے ہٹ کر کوئی بات کسی انسان میں نظر آئے تو یہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے یہ نیک انسان ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہو سکتا ہے لیکن یہ اللہ کی الوحیت میں شریک نہیں ہو سکتا یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اللہ اس اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے لب لب نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے صادق کلباد وعد یہ وعدے کے بڑے سچے تھے اور یہی ہماری نبی کا بہت بڑا وصف تھا صادق کلباد نبی نے سلاد و سلام وعدے کے بڑے سچے تھے آپ علیہ سلاد وسلام جو وعدہ کرتے تھے ہمیشہ اس کو پورا کر کے دکھاتے تھے اور فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے وہ کان آئندہ رب بھی اور اللہ تعالی کے بہت ہی پسندیدہ انسان تھے اسماعیل علیہ السلام اللہ کو بہت پسند تھے تو یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے تذکرے کیے اور اس بات کو بتایا کہ اللہ کے نیک انسان اور اللہ کے دوست اور اللہ کے پارسا لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت آتی ہے خلاف عادت ہو جاتا ہے چوری پھیر رہے ہیں گلے پہ چوری کام نہیں کر رہی اسماعیل علیہ السلام آگ میں ہے آگ جلا نہیں رہا موسیٰ علیہ السلام دریا میں ہے دریا ڈبو نہیں رہا یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی میرا ہو جائے ساری کائنات پھر اس کی ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں اللہ کی رحمتیں اس پر متوجہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اسے ڈھانپ لیتی ہے اللہ کی مدد اور نصرت اس کے لیے شام رحال ہو جاتی ہے لیکن انسان اللہ کا بن جائے اللہ کا ہو جائے آج کے زمانے میں بھی ایسے ایمان والے ہیں پاکستان میں ایک واقعہ ہوا تھا اوجڑی کیمپ کا جنرل جاولخ کے زمانے میں جو بہت بڑا ڈپو تھا اسلحے کا ہماری آرمی کا تو جب وہ واقعہ ہوا تو اب اندر دھماکے ہو رہے ہیں آگ لگی ہوئی ہے اب کیا کریں اندر اس کو کیسے سنبھالا جائے جنرل جاول صاحب اس زمانے میں تھے انہوں نے ایک جرنل ہے جاوید احسان جو تبدیل میں ہے نیک آدمی ہے جاولہ صاحب نے اس کو فون کیا اور اس کو بلایا کہ بھئی آپ آؤ اور اس کو سنبھالو کچھ کرو اس وہ آیا وہ خود سناتے ہیں یہ واقعہ وہ آیا اس نے فائل منگوائی تمام آرمی کے جنرلوں کی اور اس میں دیکھنے لگا جتنے بھی داڑھی والے تھے اور جتنے بھی نماز پڑھنے والے تھے ان سب کو فون کیا ان سب کو فون کیا ان سب کو بلایا اپنے گھروں سے کہ بھائی گھر سے آ جاؤ اور ملاقات آخری ملاقات کر کے آ جاؤ بس اب واپس زندہ جانا یا نہیں جانا اللہ ہی بہتر جانا اور اللہ سے مانگ کے آؤ دو دو دو رکعت پڑھ کے آؤ اور ان سب کو بلایا سب کو جمع کیا اور ان سے کہا دیکھو بھائی اب معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں جو اللہ چاہتے وہ ہوتا ہے سب وضو کرو دو دو دو رکعت پڑو اللہ سے مانگو ساری چیزیں اس وقت پھیل ہیں امریکی فوج بھی کھڑی ہے وہ بھی کھڑی ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں ان کے بس میں نہیں ہے سب نے دو دو رکعت پڑے اللہ سے دعائیں کی اور خود یہ جنرل صاحب آگے تھے بقیہ سارے پیچھے تھے ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر انہوں نے بم اور یہ چیزیں بار پھینکی اور اللہ نے ان سب کو بچا لیا آج بھی وہ زندہ یہ دو رکت کی برکت تھی یہ وضو کی برکت تھی یہ دعا کی برکت تھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ واقعات ذکر کرتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو ان کے لیے تھا ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے ہمارے لیے بھی نجات اسی دین میں ہے اسی شریعت میں ہے اسی قرآن کی تابے میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی میں ہے بھی آپ تجربہ کریں آپ صبح وضو کریں دو رکعات پڑھیں اور پھر جس کام کے لیے جاتے ہیں آپ جائیں وضو کے ساتھ دو رکعات کے ساتھ ذکر کے ساتھ آپ نکلے اس کے اثرات دیکھیں اور اگلے دن آپ نہ وضو کرو نہ دو رکعات پڑھو نہ دعا پڑھو کچھ نہیں پڑھو ایسے ہی نکل جائے خود اثرات ظاہر ہو جب آپ وضو کرتے ہیں جب آپ دو رکعت پڑھتے ہیں جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر جب آپ نکلتے ہیں آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے معاملات آسان ہوتے ہیں کام بنتے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ معاملہ آسان کر دیتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ خلاف عادت جو اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں یہ سب اس لیے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے آگ میں ڈال دیا اللہ نے فرمایا آگ تو ہمارے قبضے میں نا موزا علیہ السلام دریا میں دریا ہمارے قبضے میں اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے چھری اللہ کے قبضے میں تو جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے گا اللہ کی شریعت کے حوالے کرے گا اللہ کی رضا کا طلبگار ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح مدد فرماتا تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں سورہ مریم کے اندر کہ ہم اپنے بندوں کی اس طرح مدد کرتے ہیں اس کے بعد سورہ باہا جس میں اللہ تعالی حضرت موسا علی علیہ نبی و علیہ سلاط والسلام کے نبوت کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے حضرت موسا علیہ السلاط والسلام کو کس طرح نبوت عطا کی اور انہیں موجزات عطا کیے اور کتنے بڑے ایک ظالم انسان فرعون سے ان کا واسطہ پڑا جس کے پاس ہر قسم کی طاقت اور قوت موجود تھی اور ان کے مقابلے میں موسا علیہ السلام کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی یہاں تک کہ زبان میں بھی لکنت تھی فرعون کے پاس حکومت بھی تھی دولت بھی تھی طاقت بھی تھی ساری چیزیں تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ دولت تھی نہ حکومت تھی نہ طاقت تھی لیکن اللہ کی رحمت تھی اللہ تعالی کی نصرت تھی ظاہری حکومت نہیں تھی مس علیہ السلام کے پاس ظاہری طاقت نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ظاہری دولت نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ظاہری فوج نہیں تھی مزا علیہ السلام کے پاس لیکن ہاں اللہ کی نصرت تھی اللہ کی رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت تھی اللہ تعالیٰ کے اطاعت, اطاعت کے نتیجے میں اللہ کی رحمت کے نتیجے میں اللہ کی نصرت کے نتیجے میں وہ فقیر انسان اور وہ کمزور انسان وقت کے طاقتور اور ظالم اور جابر کے سامنے آیا اور کلمہ حق بلند کیا اللہ کا پیغام پہنچایا اس کو اللہ کے دین کی دعوت دی اس ظالم انسان نے بات نہیں مانی علیہ السلام کی مخالفت کی ان کے درپے ہوا علیہ السلام وسلام اللہ کی مدد کے طلبگار رہے اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ فرآن غرق ہو گیا اور وہ علیہ السلام کامیاب ہو تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کامیابی اللہ کی اطاعت میں جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اللہ کے رضا کے لیے اللہ کی نصرت اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی چاہے وہ موس علیہ السلام جیسے تن تنہا فقیر انسان کیوں نہ ہو اور اس کے مقابلے میں فرعون جیسا ظالم طاقتور حکمران کیوں نہ ہو لیکن اگر یہ حق پر ہوگا اس کے ساتھ اللہ کی ضرور مدد ہوگی تو اللہ کی مدد اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہے اور اللہ کی نصرت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں ہاں وقتی امتحان موس علیہ السلام پر بھی آیا ایسا نہیں ہے کہ ہم دو دن نماز پڑھے اگلے دن وہ کیا کہتے ہیں ایک آدمی نے روزہ رکھا اگلے دن انتظار میں تھا انہوں نے کہا جبلیل علیہ السلام وہی لے کے کب آئیں گے تو ایسا نہیں ہم نے اللہ کی اطاعت کر دی ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے ہم نے اس کے رسول کے سنتوں کو اپنانا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا امتحان بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم امتحان بھی لیتے ہیں مصع علیہ السلام کا کیسا امتحان ہو اللہ کی مدد آئی لیکن پہلے امتحان بھی تو ہوا آزمائش بھی تو آئی بنی اسرائیل پر اور پھر بحیر قلزم کے اندر مصعل علیہ و السلام نے قدم ڈالا ہے اللہ کی مدد پہ یقین کرتے ہوئے تو اس لیے بسا اوقات امتحان بھی آتا ہے لیکن اللہ کی اطاعت پر جمنا یہ ایمان والوں کا کام ہے پھر اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں اطاعت گزاری کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کی تاب کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق مصیفہ <تصفح> <تصفح> الحمد للہ رب <عبد> العالمین السلام تو السلام علیہ سید اب سنی <والمرسلين> اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذابنا ربنا لا تزخ قلوبنا بعد إذ هديتنا وحب لنا من لدنك رحمة إنك أنت رب اغفر ورحمة أنت خير الرحيمين رب اغفر ورحمة أنت خير الرحيمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين لرحمتك يا الله والله الله وسلم